فل نقو فون قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں تفصیل خزان العرفان میں ہے ان آیات میں غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں شدید بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر شکر ہے اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے تفسیرِ غزائن و میں ہے یعنی نہایت قوی و توانہ ہے اور عبادت کے لیے کمزور اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے صدق اللہ